السّلام علیکم و رحمۃ اللہ عنستا نوبی وقل ومن بیل ہی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 وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمداً عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فعوض بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنع ما فضل الله به بعضكم على بعض وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق الله العظيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين اسلام نے اپنی قانون سازی میں اپنی تشریعی تفصیلات میں سابقہ تمام مذاہب کی جمع کردہ تفصیلات کو مات کر دیا ہے جناب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی ایک سیدھی سادھی صورتحال تھی علم کی تقسیم کوئی نہیں تھی پھر آگے چل کے اس کی تفصیلات حسب ضرورت طے کی گئیں جب اسلام ان علاقوں میں پہنچا جہاں عربی نہیں جانی جاتی تھی افریقی علاقے تھے ایشیا تھا تو علم تجوید کی ضرورت محسوس ہوئی اربوں کی اس کی ضرورت نہیں وہ پیدائشی ان کے مخارج صحیح ہوتے اجمیوں کو ضرورت تھی اس کی پھر علم صرف و ناف کی ضرورت پڑی پھر یونانی علاقے جب فتح ہوئے ٹرکی وغیرہ تو فلسفہ کا مقابلہ کرنے کے لیے علم الکلام کی ضرورت پڑی پھر علم, المقاصد علم الترجیحات جب احادیث مدون کی گئیں تو پھر اس کی بھی اصطلاحات کی ضرورت پڑی اس لیے کہ ان میں جب کہا جاتا ہے علم تجوید تو اس کی اپنی مستلاحات ہیں اس کی اپنی ٹرمینولوجی ہے اس کی جس طرح فزکس کی اپنی ہے کیمسٹری کی اپنی ہے جب آپ ان کو علوم کہتے ہیں نا تو علوم کہتے ہی اس کو ہے جس کے سارے شعبے اسی سے متعلق ہوتے ہیں آپ فزکس کی ٹرمز کو کیمسٹری میں استعمال نہیں کر سکتے کیمسٹری کی ٹرمز کو میتھ میں استعمال نہیں کر سکتے آپ میتھ کی ٹرمز کو آپ بایولوجی میں استعمال نہیں کر سکتے اسی طرح ضرورت محسوس ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے احکامات کو تقسیم کرنے کی ضرورت ہوئی یہ جو فرض واجبات سنت موقدہ، غیر غیرموقع حضور کے زمانے میں نہیں تھی حضور کا حکم تھا سب کے لیے فرض تھا پھر اس کا تعین کیا گیا کہ اس میں سے کس حکم کا کیا لیول ہے اس کے مراتب طے کیے گئے چھوڑنے والے پر اس کی حد طے کی گئی پھر یہ دیکھا گیا کہ یہ دعوت کی زبان ہے یا فتوے کی زبان ہے زمین آسمان کا فرق دعوت کی زبان فتوے کی زبان ہم آج کل ہم سے مراد ہم مولوی فتوے کی زبان میں بات کرتے دعوت کو بھول گئے ہیں اور اسی لیے سماج میں جو نفسیاتی اور روحانی جو امراض نظر آ رہے ہیں ہم یہ تو کہتے ہیں ہیپاٹائٹس بی اور سی پھیل رہا جی پانی آلودہ ہونے کی وجہ سے فلاں وجہ سے فلاں وجہ سے یہ جو جھوٹ جو چوری رشوت دغا بازی ملاوٹ اس میں اس آلودہ پانی کا کیا تعلق ہے اس میں انتظامیہ کا قصور نہیں ہے اس میں ہم مولویوں کا قصور ہے جن کی یہ ذمہ داری والتا کم من کم امت ہوئی یا دونو نہ بال معروف ہو وہ امت یہ مولوی ہیں والا کم من کم امتے مسلمہ امت محمد تمہارے اندر ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے تو یہ گروہ یہی لوگ ہیں نا ممبر انہوں نے لیا ہے نا نبی والا کام ہم نے چنا تو اگر روحانی وبال نظر آ رہا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں ہم کہتے ہیں جی فلاں ذمہ داری قبول کیوں نہیں کرتا فلاں ذمہ داری قبول نہیں کرتا مولوی نے ذمہ داری قبول کی ہے وہ بھی تو میڈیا پر ڈالتا ہے فلاں پر ڈالتا ہے فلاں پر ڈالتا ہے لیکن میڈیا والے بھی تو کسی گھر سے نکل کر گئے ہیں نا وہ بھی کسی کی بیٹی ہے کسی کی بہن ہے وہ بھائی آپ کی مسجد میں جمعہ پڑنے کوئی نہیں آتا وہ باپ آپ کے یہاں کوئی نہیں آتا اس کی تربیت کی خامی ٹی وی پر گئی ہے نا تو دعوت کی زبان آپ دیکھیں ایک مثال دے کے میں آگے چلتا ہوں ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے اس لحاظ سے. جس لحاظ سے موضوع ہے ایک صاحب تھے وہ بڑے ہنس مختلف جینیٹکلی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی وہ اداس دیکھتے یا زیادہ سیریس دیکھتے تو وہ بندہ فوراً کوئی ایسی بات کر دیتا تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے تھے اچھا اس کو ایک لت تھی شراب پینے کی کئی دفعہ کوڑے کھا چکا تھا ایک دفعہ اس کو پکڑ کر لا رہے تھے بڑے واقعات ہیں تو ان کو رستے میں احساس ہو گیا نشتا نشہ اتر گیا ہوگا اتنی ساخت نہیں ہوگی نبیز ہوگی زیادہ گاڑی ہو گئی ہوگی ان دیکھا یہ تو مجھے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اپنے سین میں نہارے تھے دروازہ ان کا کھلا ہوا تھا انہوں نے جھٹکا دیا جناب وہ جو پکڑ کے لے کے جا رہے تھے انہیں تو اس چیز کا کہ توقع نہیں ہوگی کہ ایک شرابی جو ہے وہ اتنی جلدی مطلب ہے ایکشن لے گا چھڑا کے جا کے انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ علوم کو پیچھے سے جفھی مار لی اب یہ اس کو گھسیٹتے ہیں تو ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی گھسٹتے ہیں تو انہوں نے پھر شرم کی وجہ سے چھوڑ دیا اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم اس طرح لے کے آ رہے تھے اور وہ چھڑا کے آپ کے چچا سے لپٹ گیا اب ہم اس کو گھسیٹتے تھے تو آپ کے چچا کی بے حرمتی ہوتی تھی تو ہم نے پھر چھوڑ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر خاموش ہو گئے یہ دعوت کا طریقہ کار ہے پکڑ کر لائے گئے کوڑے مارے گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس کی گردن نہ مار دوں یہ کتنا بے شرم ہو گیا ہے کتنی دفعہ کے کوڑے کھا چکا ہے باز نہیں آتا عام مسکرائے اور آپ نے فرمایا عمر اللہ کی قسم یہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے بس زندگی بھر اس بندے نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا دیکھیں جسے کوڑے سیدھا نہیں کر سکے تھے نبی کے ایک جملے نے اس کو دھو کے رکھ دی عمر یہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ایک بیماری ہے اس کو لگی ہوئی ہے. خامی ہے لیکن جو اس کا کریڈٹ ہے اس کو ہم ضائع نہیں کرتے اور اس بندے کے اندر یہ جملہ اس طرح جا کے لگا ہے کہ اسے احساس ہو گیا کہ جس مقام پہ مجھ... میں تو ایک مسکرا بنا ہوا تھا اپنے آپ کو بڑا ایزی لے رہا تھا اللہ رسول کی نظر میں میرا اتنا مقام ہے اور میں اس کو یہ چند لمحوں میں آلودہ کر دیتا ہوں شراب پی کر اسے اپنی قیمت کا احساس ہو گیا نبی نے احساس دلوا دیا اور بندے نے شراب چھوڑ زندگی پر ہاتھ نہیں لگائے یہ ہے دعوت کی زبان پھر احادیث جب مرتب کی گئیں تو یہ جو اصطلاحات ہیں صحیح غیر صحیح حسن حسن لِ ذات ہی حسن لِ غیر ہی ضعیف غریب منقطع مرسل مرفوع یہ ساری بدتیں جن کو ہر چیز میں بدت نظر آتی ہے نا یہ ان کے لیے امام بخاری کا زمانے میں صرف صحیح اور غیر صحیح ہوتا تھا امام ترمزی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تو احادیث کا بہت سارا ذخیرہ ضائع ہو جائے گا لہذا انہوں نے دیگر ٹرمز کہ یہ اگر صحیح نہیں ہے تو یہ غیر صحیح بھی نہیں ہے غیر صحیح تک پہنچتے پہنچتے یہ درمیان کے مراتب ہیں کہا یہ صحیح نہیں ہے حسن ہے اسی طرح علم المقاصد کہ اللہ پاک نے کوئی حکم نہیں دیا مگر اس کی کوئی علت ہے کوئی سبب ہے کوئی مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے تو علم المقاصد آئے اور اس میں کہا یہ گیا کہ جی پانچ مقاصد ہیں شریعت کے اور اس کے تمام ڈوز اینڈ ڈونٹس ان پانچوں شعبوں میں سے کسی کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں دین کی حفاظت ارتداد کی سزا رکھی قتل دین کی حفاظت لوگ کھیل بنا لیں گے جیسے ایک کفیل سے دوسرے کفیل کی طرف دوڑتے رہتے ہیں نا حکومت کو قانون سازی کرنی پڑی کہ ہم بلیک لسٹ کر دیں گے ارتداد کی سزا رکھی گئی اس کے لیے مقصد کیا تھا دین کی حفاظت جان کی حفاظت قصاص مال کی حفاظت چور کے ہاتھ کاٹے جائیں نصب کی حفاظت مرتا اتنے زانی کی سزا رکھی گئی اسی طرح مقاصد خمزہ خمسہ سریت نے متعین کیا پھر ترجیحات طے کی علم ترجیح جس بندے کو یہ نہیں آتا وہ احادیث میں جائے گا خود بھی گمراہ ہوگا دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا بھائی صاحب آپ کارپوریٹر کھول دیں ٹیپ ریڈیو کھول دیں تو مکینک کا نام ہے کہ جو چیز جس جگہ کی ہے وہاں لگائی جائے आप घंटों वाली घड़ी में सेकेंडों वाली घड़ी थोड़ उसमें जो उसकी सुई है आप सेकेंडो वाली ठोक देंगे तो ठीक हो जाएगा हर सुई की अपनी जगह ये तरजीह है घंटों वाली नीचे होगी मिनटों वाली ऊपर होगी फिर सैकंड हैं उसी घड़ी की वो सुइया है गैर नहीं है लेकिन तरजीह है जगह उसकी अपनी اگر آپ علم الترجیح ترجیح سے واقف نہیں ہیں تو قرآن میں جائیں گے تو بھی خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اگر فتوے دینے شروع کر دیں گے ایک دس درم کی کتاب خریدی بغل میں رکھ دی فلاں بھی مرتاد فلاں بھی جناب و منافق فلاں کی بھی نماز نہیں ہوتی فلاں کی بھی نہیں ہوتی یہ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو رستے سے کتاب کوئی پڑھی اور اچھا اچھا ایسی طرح ہوتا ہے نیکی کا جذبہ بھی کہ کوئی کتاب پڑھی کسی مولوی کی تقریر سنی اور جذبہ بھڑک گیا نیکی کا اشتعال جس طرح گناہ کا جذبہ مشتعل ہوتا ہے اسی طرح نیکی کا جذبہ بھی مشتعل ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے لوگ جب آتے تھے کہ اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں کہا ماں زندہ ہے باپ زندہ ہے کہا جی ماں زندہ ہے کہا اس کے قدموں سے جا کے لپٹ جا تیرا جہاد وہاں ہے بندہ آیا اللہ کے رسول میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں مگر ماں باپ کو روتا چھوڑ کے ہوں آپ نے فرمایا پلٹ جا اور ان کو ہنسا جس طرح روتا ہوا چھوڑ کے آیا ایک صاحب نے انڈے کے برابر سونا صدقہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار کر دیا جاؤ اس کو استعمال کرو اور جب اس نے اصرار کیا تو آپ نے پکڑ کر اس کو مارا وہ اور بچ گیا وہ آپ نے فرمایا تم نیکی کے جذبے میں مشتعل ہو کر ایک چیز دے دیتے ہو اور پھر خود دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہو اپنے گھر والوں کی ضرورت تمہارے صدقے کسی لے کہا گا بہترین جہاد بہترین ایمان بہترین جہاد بہترین ہجرت بہترین صدقہ دیکھیے صحابہ ہمیشہ بہترین کی تلاش میں رہتے تھے کہا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ اللہ کے رسول کون سا جہاد افضل ہے آپ نے فرمایا ان تو جاہد نفس فیتا اللہ تو اپنے نفس سے لڑے اسے اللہ کی اطاط پر راضی کرنے کے لیے پوچھا ائل ہجرت افضل یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کون سی ہجرت افضل ہے آپ نے فرمایا انتا معصیت اللہ طاعت اللہ تو اللہ کے نافرمانوں کی سب سے ہجرت کر کے اللہ کے فرمان برداروں کی سب میں آج افضل تو ترجیحات کا تعین کیا گیا کون سی چیز کس چیز پر ترجیح رکھتی لہذا کہا گیا کہ اگر آپ کی جان خطرے میں اور کوئی گن پوائنٹ پہ آپ سے کوئی برا کلمہ کہلوانا چاہتا اللہ اور رسول کے بارے میں تو کہہ دو جان کو فوقیت دی گئی لیکن شرط رکھی گئی کہ ساری مجبوریاں ظاہر کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں قلب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی تیرے بدن کو کوئی مجبور کر سکتا ہے تیرے دل کو نہیں علا من اک رہا ہوا کل بہ شرط یہ رکھی کون سے جو مرضی ہے کوئی کہلوال ہے تم سے تیرا دل اس کا ساتھ نہ دے دل تیرا رب کی ربوبیت پر اس کی الوہیت پر مطمئن علم المقاصد ترجیحات طے کی گئی اور کہا گیا بڑی قانون سازی ہے آپ جائیں اس میں عقل حیران ہوتی ہے فکہ کی محنت پر اور ان کے تدبر پر اور ان کے علم کی گہرائی اور گہرائی پر کہا گیا کشتی بھری ہوئی ہے سامان زیادہ ہے ڈوبنے کا خطرہ ہے تو کہا گیا کہ جو ایکسٹرا سامان ہے وہ پھینک دیا جائے گا اور کشتی والا اس کا ضامین نہیں ہے اس سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا کسی کے مال کے لیے یا سامان کے لیے اب لوگوں کی جان تو نہیں خطرے میں ڈالی جا سکتی لہذا ان کا سامان پھینک دیا جائے گا کوئی انشورنس نہیں کہا گیا پھر بھی وزن زیادہ سامان پھینکنے کے بعد بھی وزن زیادہ ہے دو سو بندے سوار ہیں کہا گیا کہ اگر دس پندرہ بیس بندے پھینک کر سمندر میں تو کشتی بچائی جا سکتی ہے تو باقی ڈیڑھ سو بندے کی جان بچا لی جائے اس بندے پر کوئی مقدمہ نہیں بنے گا علم المقاصد پھر علم الترجیح ان مقاصد کو کس ترتیب کے ساتھ رکھنا ہے دیکھنا آپ نماز پڑھتے ہیں ہر رکن اپنی ترتیب کے ساتھ ہے اگر ہم پہلے دو سجدے کر لیں بعد میں رکوع کر لیں کیا خیال ہے آپ ایک سجدہ کریں پھر اٹھ کے رکوع کر کے پھر ایک اور سجدہ کر لیں تو ترتیب جب تک زین میں نہ ہو کہ کون سی جب مفتی کے سامنے معاملہ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے احوال دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا کہ یہ بندہ اس پر چل سکے گا یا نہیں چل سکے گا اس بندے لوگ ٹیلی فون پہ فتوا پوچھ لیتے ہیں، ٹیلی فون پہ نکاح کر لیتے ہیں، پھر سے پہلے طلاق دے دیتے ہیں۔ تو جب بندہ دوسرے کی طرف سے پوچھتا ہے میرا دوست یہ کہہ رہا میرا بھائی صاحب یہ فتوا آپ لے رہے ہیں تو دوست وہ خود کیوں نہیں بھیجتے آپ اس کے حالات کا پتہ چلے ذرا اس کے سیلور کا پتا چلے وہ کون کون سی دوائیاں پہلے کھا چکا ہے یہ بھی پتا چلے کتنے مولوی پہلے پھر چکا ہے یہ بھی پتا چلے تو علم الترجیح ترجیح کہا یہ گیا کہ مقصد اور وسیلہ آپ جو بھی دیکھیں اللہ پاک نے کا ایک مقصد انسان کو پیدا کیا وسیلہ لیا اس نے جب اللہ پاک کوئی ارادہ فرماتا ہے تو زمین پر اسباب اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے حرکت میں آتے اور ٹولز کا کام کرتے اگر آپ کی ٹرمینیشن لکھی ہے تو آپ کے دفتر میں سے کوئی بندہ ٹسل پیدا کر دے گا وہی کمپلین کرے گا آخر فنش کروا کے چھوڑے گا تو وہاں آپ کا ریزک ختم ہو گیا تھا آپ پہ وہی نہیں آنی تھی فیکس نہیں آنی تھی یہاں ختم ہو گیا فلاں کمپنی میں لکھا ہے وہاں سے ٹرمینیشن کے اسباب بنتے ہیں پھر تو اخبار دیکھتا تجھے نئی جگہ اچھا پیکج مل جاتا ہے۔ تو کہا یہ گیا کہ مقصد یا منزل یا ٹارگٹ یا گول وہ اہم ہے وسیلے سے مقصد اہم ہے وسیلے سے علم مقدم ہے عمل پر اس لیے کہ اگر بندے کی فکر کج ہے بندے کی فکر کج ہے ٹیڑیے تو اس سے مطالبے کرنا تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو اس کا کوئی مقصد کوئی نہیں جب تک کہ اس کا سافٹ ویئر درست نہ کیا جائے وہ ڈرائیور سپورٹ ہی نہیں کر رہے مولوی گھنٹا تقریر کرتا ہے اس کے اندر وہ ڈرائیور ہی نہیں ہے بھائی صاحب پہلے جائزہ تو لو فکر کی کجی اصل میں عمل کی کجی ہوتی ہے. شاعر کہتا ہے کبھی تم نے ٹیڑی لکڑی کا سایہ سیدھا دیکھا ہے لکڑی ٹیڑی ہو بندہ صبح و شام کوشش کرتا رہے جفیاں مار کے اس کا سایہ ٹیڑا کر دے تو وہ ٹیڑا سا وہ لکڑی ٹیڑی کا سایہ سیدھا ہو جائے گا کبھی لکڑی سیدھی کرو سایا خود بخود سیدھا ہو جائے گا فکر سیدھی کرو عمل خود بخود سیدھا ہو جائے گا سیدھی فکر کے ساتھ تھوڑی سی محنت کرو گے تو بہت ہو جائے گی ٹیڑھی فکر کے ساتھ ساری زندگی لگا دو گے تو بھی کچھ نہیں وہ جو بندہ جس نے سو قتل کیا تھا جب اس کی فکر سیدھی ہو گئی تو اس نے ایک ہی قدم اٹھایا تھا نا سیدھی فکر کے ساتھ اور وہی وہ ایک قدم اس کی جنت بن گیا تھا اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں شاعر کہتا کبھی لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے آٹھ نو بچے پیدا کرنے کے بعد انہیں پتا چلا کہ یار یہ غلط جگہ شادی ہو گئی تھی عورت پڑھی ہوئی نہیں ہے یار اس کے ماں باپ غریب ہیں بھائی آپ پتا چلا جب دوسری پہ نظر گئی ہے تو مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ فکر اور دیکھیں ہمارے یہاں جو بھی دروس ہوتے ہیں وہ سارے فکر پہ ہوتے ہیں منزل بندے کی درست ہو جائے وسیلہ کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے میں نے کہا نا کہ بندے کو آپ دبئی کی لو لگا دیں اس کو تیار کر دیں آپ اس کے بعد اس نے مکان بیچنا ہے زیور بیچنا ہے زمین بیچنی ہے ادار لینا ہے کیا کرنا ہے یہ وہ خود کر لے گا آپ سے نہیں پوچھے گا ہم منزل کے لیے لوگوں کو تیار کرتے ہیں. منزل مقدم ہے وسائل پر ذرائع پر اسباب پر مثلا ایک بندہ جانا چاہتا ہے راول پنڈی سے لاہور لاہور اس کی منزل ہے اب اس کے لیے وسیلے اختیار کرنے زیادہ پیسے والا ہے تو بائی چلا جائے گا تھوڑے پیسے والا ہے تو اپنی گاڑی ہوگی اپنی کار میں چلا جائے گا اس سے تھوڑا ہے رینٹ کار لے لے گا اس سے تھوڑا ہے کوچ میں بیٹھ جائے گا اس سے تھوڑا ہے بس میں بیٹھ جائے گا موٹر سائیکل پہ چلا جائے گا وسائل اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کوئی بھی اختیار کر سکتا لیکن اسے لاہور والی بس پہ جگہ نہیں ملی سواریاں کھڑی ہیں. ادھر پشاور والی بس خالی پڑی ہوئی اے سی بھی لگا ہوا اس کا ڈرائیور بھی حاجی ہے تو کوئی سے بندہ کہو یار یہ بھری ہوئی بس ہے تم کدھر جا رہے ہو یہ خالی بس پڑی ہوئی ہے تم بیٹھو ادھر پشاور چلے جاؤ اس پہ کمپرومائز ہو سکتا کہ وہ لاہور کو قربان کر کے صرف بس خالی ہونے کی وجہ سے پشاور والی بس پہ بیٹھ جائے سمجھ بات کی دگی کہ نہیں منزل ہے وہ کہے گا یار کھڑے ہونے کی جگہ نہیں میں چھت پہ بیٹھ جاؤں گا مگر جانا مجھے لاہور ہے میری منزل لاہور ہے یار میں چوتھی پانچویں پڑھتا تھا میں تو پیدل لاہور کی طرف چل پڑا تھا گجر خان سے پتا نا مقصد ہو لاہور جانا ہے تو پیدل بھی بندہ چل پڑتا ہے تو کیا طے ہوا کہ مقصد اہم ہے وسائل پر ذرائع پر ذریعہ کوئی بھی ذریعے پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے منزل پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وسائل دوسری منزل کے ہیں بھائی صاحب آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں نا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ کے بیاب پہ کہہ رہا ہوں میرا یہ آپ لوگ جنت میں جانے کے لیے یہاں آئے جنت میں آپ نے جانا ہے جنت کی ساری بسیں آپ کہیں جی بری ہوئی ہیں یا آپ یہ کہیں جی ہڑتال کی ہوئی ہیں انہوں نے باسی کوئی نہیں جنت والی یا آگے حکومت نے جیل امپول پر ناکا لگایا ہوا جی وہاں پولیس کھڑی ہے جانے ہی نہیں دیتی بسیں لہذا جہنم کی بسیں خالی ہیں اس پر بیٹھ جائیں ہم وہ تو سارے چینلوں نے کھولی ہوئی ہیں نا آوازیں دے رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا تو جہنم ہے یہ جہنم کے دائی ہے آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی, جی, جی بیٹھو جی بیٹھو جی بیٹھو جی جس نے ان کی مان لی وہ اسے جہنم میں پھینک دیں گے تو ہم نے جانا جنت میں ہے ساری رکاوٹیں توڑنی ہیں جہاں کوئی روکے گا ہم پیدل ہو جائیں گے بس سے اتر کر پیدل رستے ہیں کوئی جانا چاہے صحیح اس رکے ہوئے رستے میں ایک قدم بھی آپ اٹھا لیں گے جنت کی طرف تو اس جنت اس ایک قدم کی قیمت پڑ جائے گی کہ اتنے مشکل حالات میں اس بندے نے اسٹیپ لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا آنے والا زمانہ آئے گا کہ میری ایک سنت پر عمل کرنے والا سو شہیدوں کا اجر پالے گا تو صحابہ نے پوچھا مننا او من او منہم یا رسول اللہ اللہ کے رسول وہ پچاس شہید ہم میں سے یا ان میں سے کہا تم میں سے کیوں مایا تمہارے ساتھ میں ہوں جنریٹر تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے تمہارے لیے اتنی مشکل نہیں ہے چلنا ان کے لیے میری سنت پہ چلنا ہاتھ پہ انگارا رکھنے سے زیادہ مشکل ہوگا ظالے کا من قل ایمانی و کثرت الفتن تمہیں پتہ نہیں میری امت کن مرحلوں سے گزرے گی کمزور ایمان کے ساتھ فتنوں کی فوج کا مقابلہ کرے گی وہ یہ انٹرنیٹ اور یہ فلاں اور یہ فلاں یہ فلاں صحابہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے ان فتنوں کا جن سے ہم اور ہماری اولاد جس میں پھنس گئے گھر کے گھر برباد ہو گئے اب لندن اور نیو یارک کو برا کہنے کی ضرورت نہیں اسلام آباد بھی لندن اور نیو یارک کا باپ بنا ہوا ہے انٹرنیٹ نے ایک بستی کو بھی لندن بنا دیا بھائی ڈھوک جہاں بس نہیں بھی جاتی بیٹری پہ لوگ چلا لیتے موبائل پہ انٹرنیٹ اب تو فکر کی درستگی کی ضرورت ہے وسائل بربادی کے بہت ہیں فکر پہ محنت کرنی ہے کہ ماں باپ نہ بھی دیکھ رہے ہوں تو بچے کا ایمان یہ ہو کہ نہیں میں نے اس چیز کو کلک نہیں کرنا آپ کوئی پولیٹیکل سائٹ کھول لیں اس کی سائٹ پہ وہ گندے کلپس ہوتے ہیں کہ ان میں سے کسی کس کو بھی کلک کرو آپ جان بوجھ کر وہاں نہیں گئے آپ تو گئے وہاں بھٹو صاحب کی تقریر سننے کے لیے ساتھ دوسری چیزیں بھی پڑی ایون کے میری تقریر کھولنے کے لیے بھی جو لوگ گئے وہاں ساتھ وہ چیز موجود تھی تو منزل اہم ہے کس ذریعے سے ذریعے مختلف حالات میں مختلف اختیار کے جا سکے کسی زمانے میں حج اونٹ پہ ہوتا تھا حج تو نہیں نا بدلی ہوا ذریعے بدلی ہوئے نا کہ وہ صفحہ مروہ اب تین چکر رہ گیا اور طواہ بھی اب تین چکروں کا ہو گیا اور شیطان کو بھی تین کوئی تبدیلی ہوئی یا نہیں ہوئی وہی ایک دن ہم نے رہنا ہے عرفات میں وہی ہے وہی مزدلفہ سب کچھ وہی ہے ذریعے تبدیل ہو گئے تو حالات کے ساتھ ذرائع پر کمپرومائز ہو سکتا ہے مساجد میں اے سی لگے ہوئے ذرا سا ٹیمپریچر تھوڑا سا کم ہوتا ہے تو بندے اوف, اوف کرتے ہیں بعد میں گلا بھی کرتے ہیں جی آج گرمی بڑی تھی بھائی صاحب اور مسجد نبی میں کوئی چلر لگے ہوئے تھے صحابہ گرمی میں بیٹھتے تھے اور کنکریوں پر سجدہ کرتے تھے تو منزل پر کمپرومائز نہیں ہے ذرائع پر کمپرومائز ممکن ہے اور اس میں تبدیلی ہوتی ہے اور فتویٰ تبدیل ہو جاتے اب منزل اگر رب کی رضا ہے پہلے اس کا تعین کر لیں آپ چاہتے کیا اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں آپ کو رب کی رضا چاہیے یہ خطبہ آج کا ہمارا ہمارے دو ساتھیوں کے حالات سے اریٹیٹ ہو کر میں نے یہ بات اس موضوع پہ کرنے کی سوچی کے بس پہ بات کرتے ہیں ایک تو ہے یہ جذبہ کہ جی ہم جہاں جس جگہ کام کر رہے ہیں ہم دین کا اتنا کام نہیں کر پا رہے لہذا میں کام چھوڑ کے تو کہیں ایسی جگہ کام کرنا چاہتا ہوں جہاں میں اس کے لیے زیادہ وقت نکال سکوں ایک تو یہ دوسرا ایک صاحب ہے ان کا مسئلہ ہے جاب سے ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں وہ آئے تھے اپنی مصیبت اور ان کے جو ٹرمائل کے جو آسار ان کے چہرے پر نظر آ رہے تھے اس جاب کے جانے سے تو میں نے انہیں سمجھایا لیکن میں نے سمجھا کہ یہ شاید ہمارا ایک اجتماعی مسئلہ ہے سب کا تو اس پہ ذرا بات کر لیتے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا مقصد کیا جو آپ کرنے چلے ہیں آپ کا مقصد کیا آپ چاہتے ہیں آپ بہت بڑے کاری بن گئے آپ بہت بڑے حاجی بن گئے آپ فلاں بن گئے کے پیچھے مقصد کیا رب کی رضا اگر یہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بہت بڑے کاری صاحب ہیں بہت بڑے عالم ہیں الازہری ہیں تو حضرت ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تین آدمی قیامت کے دن لائے جائیں گے ایک ہوں گے کاری صاحب ایک ہوں گے شہید صاحب ایک ہوں گے صدقہ دینے والے تینوں سے اللہ پاک اپنی نعمتیں گنوا کے پوچھے گا تم نے میرے لیے کیا کیا شہید کہے گا میں تیری خاطر لڑا اور جان دے دی اللہ پاک کہ جھوٹ بولتے ہو ان کا قد قاتل تھا انکال اللہ کا جری ان قد کیل تیسری لڑا تھا کہ لوگ بڑا بادر ہے بھائی جی میں بڑے شیر ہوں دے بھائی تو قبیلے کی شان کے لیے لڑا تھا اور تیری بڑی تعریف ہوئی ہے پیچھے تجھے نشان حیدر بھی دیا گیا ہے اور 14 اگست کو وہاں تیرے ہیں پریڈ بھی ہوتی ہے আর सलामी بھی ہوتی ہے اور اخبارات میں تجھ پر ارٹیکلز بھی لکھے جاتے ہیں وا انه قد قیل کہا جا چکا اخبارات میں تیرے بڑے بڑے فوٹو آئے تیری ڈاکومنٹری چلائی جی او والے ڈھیر ساری چیزیں صاحب وہی منہ کے بل گسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا مولوی صاحب کو لے اؤ نے یہ میں نے اس لیے کہ تیرا دین پھیلے اس لیے نہیں اس لیے کہ تیرے چرچے ہوں زبانوں پر لوگ جی ماحول بھی بڑا فن خان ہے بستے بن دینا ہے بننے ٹھپ دل اور یہ کہا جا چکا ہے تو تو آ گیا تھا تیری بڑی تو سپلیمنٹ نکلے اخبارات کے تیرے اوپر جناب علی بڑی تیری دھوم دھام ہوئی اور کہ فرشتوں سے گسیٹ کر جاننا میں پھینک پہ مالدار سے پوچھا جائے گا میں نے تجھے اتنا مال دیا کیا کیا میں نے صدقہ کیا تو نے اس لیے صدقہ کیا جناب کہ لوگ تمہیں سخی کے ہیں ایک بیوہ کو پہلے وہ گھر میں بیٹھ کے بیچاری تو روزگار کما رہی تھی لوگوں کے سامنے نہیں آئی تھی ایک انہوں نے سیونگ مشین دینی ہے سلائی مشین اور سارے چینلوں کو جناب وہ کیمرے منگوا کے تو ہمارے منسٹر صاحب اس کو وہ سیونگ مشین دیتے ہیں تائے کی قبر پر لات مارتے ہیں اور ساری دنیا کو تماشا اس کا دکھا دیتے ہیں. لیے؟ کہ کل ووٹ ملیں اور الیکشن کے زمانے میں پھر وہ چلائی جائیں میاں صاحب گھر بنا رہے ہیں پکڑ کے جناب وہ اینٹ رکھ رہے ہیں اس سے یہ سارا کیا تو نے اس لیے کیا تھا کہ تجھے ووٹ ملیں تیری بلے بلے ہو اور وہ ہو گئی ہے اب میرے پاس تو تیرا کوئی حساب ہی نہیں میرے لیے تو تو نے کیا نہیں اور تیسرے بندے کو بھی کسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا راوی کہتے ہیں میرے ران پر ہاتھ مار کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اور ایرا میری امت کے یہ وہ تین بندے ہیں جن سے جہنم شروع ہوگی وہ چیک میں ہمیشہ اس کے ساتھ یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ پکوڑے بنانے والا یہ دیکھنے کے لیے کہ تیل پورا گرم ہوا یا نہیں ہوا پہلے وہ ہاتھ ڈال کے تھوڑا سا ایسے کر کے اس میں پھینکتا ہوں جب سر سر سر سر ہوتی ہے پتا چلتا ہے تیل پورا گرم ان تین آدمیوں پر جہنم چیک کی جائے گی اس کے بعد سارا سلسلہ شروع منزل کا تعین بہت ضروری ہے کیا کرنا چاہتے رب کی رضا پکے ہو پکا تو رب کی رضا تو بھائی صاحب تیرے پڑوس میں ہے تو ساڑھے تین ہزار کلومیٹر سفر کر کے کیوں گیا ہے تو تیرے پڑوس میں ایک بیوہ بھوکی بیٹھی ہوئی بندے کو پانی چاہیے ہو اور پانی کا کولر باہر لگاؤ اور وہ پینتیس کلومیٹر دور بنیاس کولر اٹھا کے چلا جائے ہم ستر میں بنی یاد سے ابو بھی مدینہ زائد آیا کرتے تھے دو درم کا ٹھنڈے پانی کا کولر بروانے کے لیے ڈیپ فریزر بھرا ہوا ہوتا تھا میرے باری نے پانی سے اور وہ کولر بھر کے دیتا تھا 35 کلومیٹر میٹر دور سے دو درم کا کولر بروانے ہم آتے تھے اس لیے کہ وہاں کھولتا ہوا پانی تھا رضا کا چشمہ تیرے پڑوس میں بہ رہا ہے اس موچی کے بارے میں جنید نام تھا اس کا یہ جنید بغدادی نہیں وہ جنید موچی تھا کسی بندے نے خواب میں دیکھا میدان عرفات میں آنکھ لگی اس کی فکر تھی اس کو لگی ہوئی کہ پتہ نہیں حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا اس نے خواب میں ندا سنی کہ اللہ پاک نے فلاں جنید بغدادی جنید موچی کے صدقے سب کا حج قبول کر لیا بہت پائے کا حاجی ہو گئی پوچھتا پوچھتا پوچھتا پہنچا وہاں بستی کا نام بھی ساتھ تھا جا کے اس کو مبارک دی حج قبول ہونے کی وہ بڑا شرمندہ اس نے کہا میں تو آج پہ گیا ہی نہیں ہوں اس سال بھائی سے کہا میں نے تو سنا کہ تیرا بھی قبول ہو گیا اور تیرے صدقے صاحب کا قبول ہو گیا. کہا بات یہ نہیں ہے میں نے بڑی تمنا کے ساتھ جو ہے وہ تیاری کی تھی حج کی تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے اور پھر میرے یہاں ولادت ہونے والی تھی تو پڑوس والوں کے یہاں سے خوشبو اٹھی گوشت کی تو اس نے کہا کہ گوشت مجھے ابھی چاہیے میں نے کہا ٹائم کوئی نہیں ہے اس وقت تو بیچ بٹا کے سب چلے گئے کہا نہیں میں نے ابھی تو آپ کو پتا یہ اس بیماری میں وہ جو سمیل خوشبو جو اثر کرتی ہے جو ضد بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کلے جی مانگے نہ لا کے دو تو بچے کو اوپر داغ پڑ جاتا ہے کلے جی کا سنا ہے آپ نے کہ نہیں سنا ہے یہ بھی ایک عورتوں کا اپنی ڈیمانڈ پوری کروانے کے لے کہ آؤ ورنہ پھر بچے کے گال پہ کلیزی بنی ہوئی ہوگی کہتے ہیں کہ میں پھر پڑوس والوں کے یہاں گیا کہ میرے لیے تو اب بازار میں تو ٹائم نہیں ہے تو میں نے ان کا دروازہ کٹکھٹایا بچی باہر نکلی میں نے اسے کہا کہ بیٹا تھوڑا سا مجھے دے دو میری بیوی ضد کر بیٹھی ہے اس نے کہا جی یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کیوں جی ہم لوگ اصل میں اتنے دن سے فاقے میں تھے میرے والد فوت ہو گئے ہیں ہم پانچ چھ سات بہن بھائی ہیں تو تین دن ہو گئے ہم نے کچھ نہیں کھایا اس حالت اضطرار میں ہماری امی گئی اور کہیں کو مری ہوئی چیز کو میں سے گوشت کاٹ کے لائیں اور وہ بنا رہے ہیں یہ ہمارے لیے جائز ہے آپ کے لیے جائز نہیں کہتے میں نے وہ سارے گھر آیا اور میں نے آ کے وہ سارے جو بھی پیسے آج کے لیے اکٹھے کیے تھے میں نے ان کے حوالے کر اور خود حسرت لیے دل میں بیٹھا رہا ظاہر شوق تو شوق ہوتا ہے تو رب کی رضا اگر مطلوب ہے تو پھر یہ بات آپ اچھی طرح سن بھی لیں اور ذہن میں بٹھا بھی لیں کہ آپ کو اللہ پاک نے جس جگہ رکھا ہے رب کی رضا اس جگہ ہے آپ کا امتحان اس جگہ جہاں آپ کو رب نے رکھا ہوا ہے آپ میسن ہیں آپ کارپینٹر ہیں آپ تندور پہ روٹی پکانے والے ہیں آپ مکینک ہیں آپ مولوی ہیں آپ انجینئر ہیں آپ کوئی آفس بیئر ہیں یاد رکھیں کہ رب کی رضا آپ کا امتحان اس جگہ اس میں پاس ہو جانے میں رب کی رضا ہے مولوی مسلح سے ہی جنت میں بھی جائے گا اور جہنم میں جائے گا مسلح اس کا ذریعہ بنے گا مکینک ذرا سی ایمانی کرے گا منگوائے گا اسپیئر پارٹس آدھے لگائے گا آدھے واپس کار گا اپنے بچوں کے لیے بھی آگ کمائی اپنے لیے بھی آگ کمائی لیے اب وہ تپا تپا کے گرم کر کر کے اسے لگایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تم نے خود یہ لے کر آئے ہو تم اصلی والا یہ جو فولاد ہے اسٹینلیس سٹیل یہ تم خود لے کر آئے مسفا سے ساتھ، آپ جس جگہ ہیں روٹی میں آٹے کا وزن کم کر دیے فیل ہو یہ اسی طرح جس طرح بچے کا پیپر تو ہو میتھ کا اور وہ شور مچا ہے کہ نہیں میں نے اردو کا پیپر دینا ہے اور بھائی صاحب تیرا فیل پاس ہونا اس کے ساتھ اردو کا بھی آئے گا فکر مت کرو لیکن آج تیرا میتھ کا ہے. آپ جس جگہ آپ سمجھتے آپ خود ہیں اللہ نے آپ کو وہاں رکھا ہوا اور اللہ کی حکمت سے لڑائی نہیں کی جا سکتی کہ نہیں تو نہیں میں زیادہ کلماندو میں اپنے آلات کو بہتر سمجھتا ہوں اور جس دن اللہ پاک نے آپ کو وہاں سے ٹرانسفر کرنا ہے تو اس کے اسباب بھی حرکت میں آ جائیں گے خود بخود اور وہاں سے مو ہو جائیں گے. ٹیکسی والے کا امتحان اس کی ٹیکسی ہے اسی لگا ہوا ہے بریک مارتے مارتے دیکھ رہے اٹھانی گرنے والی ہے دو قدم آگے ہو جائے گی تو گر جائے گی وہ روکتے روکتے بھی پیچھے دیکھے گا کہ شرتا تو نہیں ہے یعنی وہ سواری کو چیٹ کر رہا ہے کہ میں شرتے سے ڈر رہا ہوں تو ڈر نہیں رہا وہ اٹھانی کی لالت ہے جو ہی ٹھک کر کے وہ گریں گے روک لے گا سواری بھی چلا کرتی ہے بھائی صاحب اب چلو گے اب یہ ٹھانی تو پوری کروں نا میں نے اصل میں اگلے ہی پر جانا تھا میں بچت کر رہا تھا چلو یہاں اتر جاتا ہوں اب تم نے جب آٹھانے گرائی تو پھر چلو آگے یہ چیٹنگ اور آپ کی جنت جہنم وہیں پر ہے آپ کی جنت کا دروازہ بھی آپ کی دکان پر ہے آپ کے دفتر میں تو سب سے پہلے اگر آپ کو رب کی رضا چاہیے تو پھر آپ اس کی رضا کے بہانے ڈھونڈتے پھریں گے اور وہ آپ کو وافر مقدار میں میسر ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما رستے سے پتھر کا ہٹا دینا کسی ازیت ناک چیز کا ہٹا دینا آپ کو ٹھوکر لگی ہے آپ نے وہ پتھر اٹھا لیا مجھے لگی ہے تو کسی اور کو بھی لگ سکتی ہے آپ نے سائڈ پہ رکھ لیا یقین کرے وہ آپ نے اپنے دانے پلڑے میں رکھا ہے اور اللہ پاک اگر چاہے تو اس کا وزن اوت پہاڑ کے برابر بھی کر سکتا ہے جب اجر دینے لگے تھا. نیت رب کی رضا ہونی چاہیے نیت رب کی رضا ہونی چاہیے اسی طرح کہا گیا کہ عمل جو ہے وہ مطلوب ہے عمل مطلوب ہے صحیح فکر کے ساتھ عمل مطلوب عمل مقدم ہے حفظ پر تمام لوگوں سے تمام مسلمانوں سے قرآن حفظ کرنے کا مطالبہ نہیں ہے لیکن عمل کرنے کا مطالبہ ہر مسلمان سے لہذا عام مقدم ہے خاص پر تمام لوگوں سے فقیر بننے کا مطالبہ نہیں ہے ماکان المنون فرو کا فسارے مومن یہ کام نہیں کر سکتے اللہ پاک نے پہلے بات یہاں سے شروع کی ہے کہ اگر سارے لوگ سارا کام چھوڑ کے مولوی بن جائیں تو مولوی کو تنخواہ کون دے گا گاڑیاں کون ٹھیک کرے گا روٹی کون پکائے گا کپڑے کون سیئے گا ہر بندہ وہ ماں کا نل مومن فیرو مجھے ہے سارے مومن اجتماعی طور پر یہی کام نہیں کر سکتے فَلَاُ لَا نَعْفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَائِفَةُ لِيَتْفَقَّهُ فِي الدِّينِ تم اپنے میں سے ایک گروہ میں سے ایک بندہ کر نکال دو دین میں تفقو حاصل کرنے کے لیے ایک بستی والے ایک بندہ بیج دیں علم حاصل کرنے کے لیے سارے مل کر چونکہ وہ سب کے فائدے کی بات ہے سارے مل کر اسے اس کی فیس دیں اور اس کو ایک بستی اپنے یا ایک مفتی کم از کم پیدا کرے ایک عالم پیدا کرے۔ یہ تو فکر ہوتی ہے کہ نہیں جی ہر گاؤں میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے کسی وقت بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے بھائی صاحب ہر بستی میں ایک عالم مولوی نہیں مولوی تو جو بھی سویدھا ریٹائر ہوتا ہے سب سے پہلے داڑھی صاف کرنی چھوڑتا کیونکہ تنگ آیا ہوا تھا وہ تو وہ تھوڑی سی داڑھی چھوڑ دیتا ہے ہزار دو ہزار پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے اس لیے کہ پینشن میں اس کی پانچ سات ہزار آ رہی ہوتی ہے لہٰذا یہ والا مولوی نہیں عالم جو رات کو بھی آپ کے مسئلے کا حل بتا سکار کریں بہت بڑی بات دوسری بات جو ہمارے ساتھی کی تھی ٹرمینیشن والی میں نے دیکھا کہ ان کے یعنی اتنا اثر ہے اس کا نیند اڑ گئی ہے سو نہیں پا رہے اب اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ سارے ان پر ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں آپ دوائی لیں اسے اب دو چار دن سوئیں گے اچھی طرح سے تو باقی چیزیں ختم ہو جائیں گی یہ تاویز سے نیند نہیں آئے گی مولانا اسماعیل صاحب کو آپ جانتے ہیں یہ واقعہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ریکارڈ پہ آ جائے کہ چونکہ ان کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں. یہاں بھی جاپان میں بھی وہ گئے تھے جہاں میں گیا تھا اور وہ میرے استاد بھی ہیں مولانا اسحاق صاحب ان کے بھائی ہیں ان کا ایک بھانجا تھا یہاں آئل فیکٹری میں آئل ریفائنری میں کام کرتا تھا جوان گاڑی کو سڈانے چلا رہا تھا یہ پانچ بندے تھے یہ جا کے ایسی جگہ ان کی گاڑی جو ہے وہ گھری ہے کہ گاڑی کو آگ لگے وہاں پہ گیس بھی تھی تیل بھی تھا یا تو اس نے تیز بریک ماری ہے اور اس سے اسپارک ہوا ہے اور وہ گیس آلریڈی وہاں موجود تھی اس نے آگ پکڑ لی ایک سڈانے کو بچایا جا سکا ہے وہ بھی ستر پرسینٹ جل گیا یہ چاروں بندے جو ہے اب اس بچے کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے تیس تاریخ کو چھٹی جانا تھا اور چار تاریخ کو اس کی شادی تھی ماں نے سب کچھ تیار کیا تھا دیکھیں یہ منزل جو ہے نا کہ جو اس کو دلہا بنانے کے لیے چادر بنائی ہوئی ہے وہ اس کی قبر پر ڈالنی ہے ماں نے فون کیا جس دن اس کا یہاں ایکسیڈنٹ ہوا اس دن اس نے فون کیا چونکہ مولانا اسماعیل صاحب پشاور میں ہوتے ہیں تو والدہ ان کی دھیر میں ہوتی ہیں اس بچے کی بھائی کو فون کیا انہوں نے کہ تم ذرا جلدی آ جانا مطلب شادی کا معاملہ ہے تو ضرورت ہوتی ہے جتنے ہاتھ ہوں تو آپ جلدی آ جانا اب مسئلہ یہ تھا کہ اس ماں کو کوئی کیسے بتائے کہ جس کا شہرہ یا جس کی شادی ہے جس کا جوڑا تم نے سلا کے رکھا ہوا ہے اب اس کو کفن پہنا کے ہم لا رہے ہیں وہ یہاں سے وہاں کا کفن بھی اس کے مقدر میں نہیں ہے تو اسٹیپس میں پہلے کہا گیا وہ زخمی ہو گیا سیریس ہے دعا کریں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں آہستہ آہستہ اسٹیپس میں اس کو پھر بتایا گیا لیکن کیا قیامت گزری ہو اس ماں کی مصیبت کو ٹرمینیشن کی مصیبت سے ماپیں آپ کوئی مقابلہ ہے میں نے کہا دیکھیں آپ کا جتنا رزق تھا یہاں پہ وہ پورا کھا لیا آپ اب نئی نوکری تلاش کریں آپ اس نوکری نے جانا تھا آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ٹھیک ٹھاک چلی گئی ہے یہ جانے کے لیے ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا آپ کی دونوں آنکھیں جا سکتی تھی اور وہ آپ کو ٹرمینیٹ کر دیتے ٹانگیں ٹوٹ سکتی تھی وہ آپ کو ٹرمینیٹ کر دیتے بہت کچھ ٹرمینیشن اگر ہونی تھی تو ان ذرائع سے بھی ہو سکتی تھی بھائی صاحب آپ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں آپ دوسری جگہ آپ کا بیس سال کا ایکسپیرینس ہے آپ کو مل جائے گی جاب اس کو زندگی موت کا مسئلہ بنانے کی کیا بات تو ہم چونکہ اپنی مصیبت کو بڑا سمجھتے ہیں آپ دوسروں کے دکھوں کے ساتھ اسے ماپ کے دیکھیں گے نا تو آپ اپنے دکھ پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تب عثمانی صاحب نے بیان کیا ہے یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ ان کی ایک عزیزہ تھیں تو ان کے پیٹ کی تکلیف ہوئی ہاسپٹل لے کر گئے اور وہ شور کر رہی تھی تو وہ جو پیشنٹس والی لفٹ ہوتی ہے اس میں اتنی دیر میں اسٹریچر پر وہ جلدی سے ایمرجنسی والے لائے خاتون کو وہ جلی ہوئی تھی اور خاموش تھی. تو چوتھے فلور پہ وہ اتر گئے اگلے فلور پہ انہوں نے جانا تھا تو جب لفٹ کا دروازہ بند ہوا تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی عزیزہ سے کہا کہ تم نے دیکھا اس عورت کا حال اور وہ چپ ہے وہ کہتے ہیں وہ جلی ہوئی ہے نا اس کا کون پیٹ کا درد ہے اس کو یعنی ان کے نزدیک ان کے پیٹ کا درد اس جلدی ہوئی عورت سے زیادہ اہم تھا اور زیادہ تکلیف دے تھا ہم اپنی مصیبت کو یوں سمجھتے ہیں اپنی مصیبت کو لوگوں کے مصائب کے سامنے یہ میڈیا پہ جو بھی مشکلیں آتی ہیں جو بھی اپ سنتے ہیں لوگوں کی تو اس کی اگر آپ مدد نہ بھی کر سکتے ہو تو کم از کم اس کو کمپیئر کر کے اپنی مصیبتوں کے ساتھ اللہ کا شکر ضرور ادا کر سکتے ہیں اور ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ الحمد من مبتلا کبھی وفد اللہ کثیر المؤمنین اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس سے بچا لیا جس میں آپ مبتلا اور مجھے اپنے بہت سارے بندوں پر فوقیت دی اللہ پاک نے بڑے بڑے مسائب میں یہاں پہ لوگ بڑے بڑے مسائب میں تو لہذا یہ جو مشکلیں آنی ہوتی ہیں انہوں نے آنا ہوتا ہے یہ ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہیں قلم جس دن پیدا کیا گیا تھا اس نے یہی کچھ لکھا تھا جو تک کچھ بھی قیامت ہونا ہے یہ تعویز وغیرہ کرے سے ٹلتا نہیں رزق کسی کے تاویز کرنے سے بندش نہیں ہوتی اگر اللہ پاک نے رزق کے ساتھ کیا فرمایا فرمایا ان اللہ ہو ذل قوت وہ رزاق ہے اور بڑی قوت والا مضبوط قوت والا رزاق ہے کسی کا تعویز رزق نہیں بند کر سکتا اور اگر کسی کے تعویز نے اس کا رزق بند کر دیا تو جھٹ پٹ اس کو خدا بنا لو بھائی صاحب اللہ پر احسان نہ کرو اس کو خدا سمجھ کے پھر آرے ہوئے گوڑے پر بھی کوئی پیسہ لگاتا ہے جس خدا کو مغلوب کر دیا کسی کے تاویز نے تم اس کا کلمہ پڑھ کے کیا حاصل کر رہے ہو ایمان رکھو اس پر یا منافقت چھوڑو یہ ایمان کی کمزوری یا تعویزوں کی دکانیں جو چل رہی ہیں یہ نجومیوں کی جو چل رہی ہیں یہ سناشوں کی جو چل رہی ہیں یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں کیا کہا الا ان اولیا الله الا خوفنا اللہ کے دوستوں کو نہ غم ہوتا ہے نہ دکھ ہوتا ہے کیوں انہیں پتہ ہوتا ہے یہ سب ہمارے رب کا کیا ہوا ہے یہ رب صاحب ہمارے رب کا لکھا ہوا ہے اور اگر رب کا لکھا ہوا ہے تو آمنا و صدقنا جنہ دکھاں تے پر راضی sukh اوناں تو وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پہ آرے رب کی رضا اگر اس میں ہے عمر فاروق رضی کو چڑھا بخار منہ سے نکل گیا آئے آئے بندہ کہتا میر المومنین آپ ہائے کر رہے ہیں کہنے لگے نہیں تو کیا اللہ سے لڑائی کروں جب وہ چاہتا ہے کہ بندے کے منہ سے ہائے نکلے اور بندے کو پتا چلے کہ وہ بندہ ہے ایک بخار بھی اس کو لم سلم کر سکتا ہے تو بندے کو ہائے کرنی چاہیے اس کا رب اس سے ہائے سننا چاہتا ہے یہ جو بعض دفعہ ٹیچر مارتا ہے نا تو بڑے دلیر بچے بھی ہوتے ہیں وہ ایسے کھا رہے ہوتے ہیں جیسے سینڈوچ پکڑ رہے ہیں وہ بڑے ڈیٹ قسم کے بچے ہوتے ہیں اور استاد ان کو زیادہ مارتا ہے اس لیے کہ استاد چاہتا ہے کہ اس سی سی کرے اور ہاتھ پیچھے کرے اور ہائے کرو اور جب ہاتھ پیچھے کرتا ہے تو استاد چھوڑ بھی دیتا ہے اسی طرح جب مصیبت آئے اور بندہ اللہ پاک کے سامنے اس کا اقرار کرے اور دعا کرے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے اللہ پاک میں اس کو کسی طرح دور نہیں کر سکتا تو نے بھیجا تو مجھے حوصلہ دے اگر یہ امتحان ہے تو اللہ پاک میری مدد فرما میں اس میں کامیاب ہو جاؤں اگر یہ میرے کسی گنا کی وجہ سے آیا تو میرے مالک تو مجھے معاف کر دے میں ان آزمائشوں کے قابل نہیں ہوں تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے تو مجھے مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو مسائب کو بھی ان کی جگہ پہ رکھیں بھائی صاحب اپنے والے کو آپ سب سے بڑا مت سمجھے بندہ جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اسے یہ نظر آتا ہے کہ یار یہ دوسرے والوں سائڈ والوں کا گرین سگنل کچھ زیادہ ہی نہیں کھلا رہتا اور یہ کچھ زیادہ ہی نہیں بند رہتا اپنے والا سگنل چاہتا ہے کہ جلدی کھل جائے سمیشہ. میں لفٹ میں بیٹھا ہوں تو لفٹ چلتی جائے کوئی مائکا لاٹ رستے میں نہ دبا کے کھڑا اور اگر رک جائے تو بندے کو بڑا غصہ آتا اور یہ من اس بھی دبا کے بٹن کھڑا تھا بھائی تم سیڑھیوں سے چلے جاؤ یہ باسڈ ہمارا رویہ ہے اللہ پاک مجھے بھی عمل کی فرمائے آپ حضرات کو بھی واخر